سوال ہے کہ امامہ شریف کتنا طویل ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل فرمایا ہے امام ابن الحاج مکی کے حوالے سے کہ سات ہاتھ تک اور مزید فرماتے کہ حفظ فقیر میں کلمات علماء سے ہے کہ کم از کم پانچ ہاتھ ہو اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہاتھ کم از کم پانچ ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہاتھ ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی سے لے کے کونی تک کا یہ جو ہوتا ہے یہ ایک شرعی گز کہلاتا ہے اور یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے تو پانچ ہاتھ سے لے کے بارہ ہاتھ تک مزید فرماتے ہیں کہ شیخ محکش شاہ عبدالحق محدث محدود دہلوی کے رسالے کے حوالے سے جس کا نام کشف الالتباس التباس اللباس میں ہے کہ اکیس ہاتھ تک لکھا ہے یعنی اکیس ہاتھ تک بھی امام کی طوالت کی جا سکتی ہے بہرحال فرماتے ہیں مزید کہ یہ عمر یہ امر عادت پر ہے جہاں علماء و عوام کی جیسی عادت ہو اور اس میں کوئی محضور شرعی نہ ہو اس قدر اختیار کریں فقط نسل علما ان الخروجہ ان العادتی شہرت المقرون یعنی جتنی عادت ہے جہاں کے لوگ جس طرح کی عادت کا امامہ دیکھنا اور جن ان کا معمول ہے اتنا امامہ طویل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے کتنی بھی تبالت ہو ہاں اس کے شملے کا تک معاملہ ہے یہ جو شملہ اسے کہتے ہیں جو امامے کے پیچھے یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے بغیر شملے کے بھی امامہ نہیں ہونا چاہیے اور جسے صدر الشریع نے مزید فرمایا کہ اس میں جس طرح سے شملے کو گھما کے امامے میں گھرس لیتے ہیں یہ بھی مکرو ہے بغیر شملے کے امامہ باندھنا بھی مکرو ہے اور شملے کی طوالت کتنی ہو پیٹ تک ہو کتنی ہو پیٹ تک چار انگل سے لے کے پیٹ تک کشول اتباس کے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ طلباء کے لیے 20 انگل اور اکثر علماء کو یہی دیکھا ہے کہ وہ شملہ اپنا چھوٹا رکھتے ہیں اس میں آجزی اور انکساری کی علامت ہوتی کہ بیس انگل کا شملہ رکھتے ہیں آپ نے بھی غالباً دیکھا ہوگا کہ کئی بزرگ علماء جو ہوتے ہیں جو اکابرین ہوتے ہیں ان کے شملے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں البتہ شملہ اگر طویل بھی کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے البتہ اتنا طویل شملہ نہ ہو کہ جو بیٹھنے میں دبے واللہ تعالی عالم